اب تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ میت کے ترکے کے کل چار حق ہیں سب سے پہلے میت کے ترکے سے اس کے کفن دفن کا بندوبست ہوگا اس کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی ہوگی اس کے بعد ایک تہائی مال سے اس کی وصیتوں کو پورا کیا جائے گا پھر باقی ماندہ مال کتاب و سنت کے مطابق پورہ صاف میں تقسیم ہوگا پورا صاف میں سب سے پہلے ہیں اصحاب الفروض الذين لهم سهام مقدره في كتاب الله تعالى دوسرے نمبر پر ہیں عصبات من جهه النسب عصبات من جهه النسب كل ما ياخذ ما ابقى اصحاب الفرائض وعند الانفراد يحل جميع المال اس کے بعد عصبات من جهه السبب معتق اساب سببی اس کے بعد آصاب سببی کے اصاباد اس کے بعد الا زبی فروزن النسبیہ پھر اس کے بعد مؤل الموالات پھر اس کے بعد زبیل ارحام رہ گیا درمیان رد کے بعد کیا ہے زبیل ارحام دبی ارحام کے بعد مولا الموالات اس کے بعد مقر لم من ذلك الغیر اذا ما تل مقر على اس کے بعد فراری المال, المال مانع عرص چار قتل الذي کو بھی وجوب القیسا کا پارا ارست وا فرنکانہ او نہ غلامی تھوڑی ہو یا زیادہ اختلاف دینین اور اختلاف دارین, اختلاف دارین اختلاف دارین کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں مانع ارد نہیں ہے یہ حرفیوں کا مسئلہ ہے چوتھے نمبر پہ ولد دینا آتا ہے تو اپنے باپ کا وارث نہیں ہوتا ماں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ شاء بعد میں پڑھیں گے اختلاف دارین اس نے ذکر کیا سیرا جی والے نے فی الحال آپ وہ یاد کر لیں کہ سرا جی نے کیا کہا اس کے بعد ہمیں پڑھا تھا کہ کتاب اللہ میں مقرر شدہ حصے ہیں اور لینے والے بارہ ہیں چھ سے کون سے ہیں مصر روبو سمن سلوس کلوسان اور سدس و تنصیب یہ ایک دوسرے کے لحف اور ایک دوسرے کا رسک ہوتے ہیں لینے والے بارہ میں سے چار مرد اور آٹھ عورتیں آٹھ بیبیاں اور چار بیبے مردوں میں زوج اب جات اور آخلی اور عورتوں میں زوجہ بنت بنسولی بند اینی پہن اللہ بہن اخیافی بہن اوم اور جدہ قطیحا ٹھیک ہے زوج کی ہم نے پڑھی تھی دو حالتیں میت کی اولاد ہوگی تو اس کو ربو ملے گا میت کی اولاد نہیں ہوگی تو نصف ملے گا میت کی اولاد ہوگی تو زوج کو ملے گا رلو اولاد نہیں ہوگی تو نصف ملے گا اب کی تین عادتیں میت کی اولاد موجود ہوگی تو اس کو ملے گا سدس میت کی اولادیں نرینہ نہیں بنات یا بناتے ابن ہی ہیں تو پھر یہ سدس اور عصبہ دوسرے گا الفردو گا الفرد و معن اور اگر میئر کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے پھر اکتا اسیب محض محض عصبہ بنے گا جد آپ کی طرح ہے آپ کی موجودگی میں جد محروم ہو جاتا ہے اور سے مراد جدے صحیح ہے جدے صحیح کسی کہتے ہیں اللہ خلوفی نسبت جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے ام نہ آئے وہ ہوتا ہے جد صحیح اخلی ام اولاد ام اخلی ام اور ام دونوں ان کی عادتیں کتنی ہیں اکیلا ہو تو سدس دو یا دو سے زائد ہو تو سلط اب ابن ابن البن کی موجودگی میں محروم پورے ہو گیا عورتیں زوجہ دو حالتیں میت کی اولاد ہوگی تو سمن اولاد نہیں ہوگی تو روبو ملے گا ام ماں اس کی کتنی عادتیں میت کی اولاد یا بہن بھائی ہوں اولاد یا بہن بھائی ہوں تو سلس اولاد یا بہن بھائی نہ ہوں تو سلوس سلوسل قلج و اباوئی زوجہ و اباوئین کی صورت سلسل الباقی سولسو ما باقیہ وحدا فردی عہد زوجین میں سے جو ہے اس کو حصہ دے کے جو باقی بچے گا اس میں سے سلس سلوس الباقی سلوسو ما باقیہ جدہ جدہ صحیحہ جدہ جدا کیا ہوتی ہے اس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے درمیان میں کوئی جدہ فاسد نہ آئے اس کے لیے سجس جدہ کے لیے ایک ہو یا زائد جب برابر برابر ہو درجے میں قرب میں میت اور اس کے درمیان فاصلہ برابر ہو تو سب کو سجس ملے گا قریب والی کی موجودگی میں دور والی محروم ہو جائے گی فل فالاقرب کا قانون اور اگر ایک کی قوت قرابت زیادہ ہے دوسرے کی قوت قرابت کام ہے یعنی ایک جدہ ہے جس کے کا میت کے ساتھ ڈبل رشتہ ہے اور ایک جدہ ہے جس کا میت کے ساتھ سنگل رشتہ ہے تو سنگل رشتے والی کو ایک کے ساتھ ڈبل رشتے والی کو دو حصے ملیں گے اصلاسن مار تقسیم ہوگا اور دوسرا قول کیا ہے کہ ابدان پر تقسیم ہوگا آدھا اس کو آدھا اس کو سزس میں سے آدھا اس کو دے دیں گے آدھا سدس کا آدھا کتنا بنتا ہے بارہواں حصہ سدس کا آدھا کتنا بنتا ہے بارہواں حصہ دو بارہویں حصے مل کے ایک چھٹا حصہ بنتا ہے باقی کون رہ گئی تین بہنیں تین عدد بہنیں ایک بہن تو ہم نے پڑھ لی کہ اکیلی ہو تو سدوس دو یا دو سے زائد ہو تو سلوس ابن ابن البن اب کی موجودگی میں اینی بہن اس کی کتنی ہیں آمد. پانچ اکیلی ہو تو نصف دو یا زائد ہو تو سلوسان بن کی موجودگی میں بنات کی موجودگی میں آساب بنات کی موجودگی میں آساب اینی بھائی کی موجودگی میں بھی آسابا اکیلی ہو تو نصف کی موجودگی میں آسابا اینی بھائی کی موجودگی میں بھی آشاب ابن ابن البن اور اب جب کی موجودگی میں محروم اللہ تی بہن اس کی سات عالتیں کتنی اکیلی ہو تو نس دو یا دوستی زائد ہو تو سنو سان ایک ای بہن کی موجودگی میں سدو تک میلا دو دونیوں کی موجودگی میں محروم بناس کی موجودگی میں آشاب بناس کی موجودگی میں آشاب اور اپنے بھائی یعنی اللہ بھائی کی موجودگی میں بھی آشاب ابن ابن البن اب اور اینی بھائی کی موجودگی میں محروم بنت بنت اکیلی ہوگی تو نصف دو یا دو سے زائد ہوں تو سلوسان ایمن کی موجودگی میں آسا تین عرتیں بنا دے ابن کی عادتیں پانچ اکیلی ہو تو نصف دو یا دو سے زائد ہوں تو سلوسان ایک بنتے سوربی کی موجودگی میں سدھ ست میرا تن سلو دو بناس کی موجودگی میں محروم دو بناس کی موجودگی میں محروم لیکن اگر ان کے ساتھ ایون آ جائے تو یہ اپنے ساتھ والیوں اور اوپر والیوں کو عصبہ نیچے والیوں کو محروم کر دے گا عصبہ کن کو بنائے گا جو ذاتے سہم ہوں جو ذات سہم ہو ان کو اسبا بنائے گا. پورے ہو گئے چار مرد آٹھ عورتیں اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا بابل اساباد جو ذات سہم نہ ہو ذات سہم نہ ہوگی تو اسبا بنے گی ذات سام تو اپنا حصہ لے جائے گی نا اس کے اساباد کی بنیادی طور پہ دو قسمیں اسبا سببی بھی اصبا نسبی کی تین قسمیں اس میں آساب عصبہ نفتی ہی آساب بے وئی آسابئی اسباب بے ہی جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے عورت کا واسطہ نہ ہو جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے عورت کا واسطہ نہ آئے وہ ہے عصبہ بے نفتی ہی آسامہ بینفتی اس کی قسمیں ہیں چار الگ کرتی بجت بحبت وہ حوبت علمت میت کے بیٹے و انصافالو میت کے آبا و ان الود میت کے بھائی و ان نازالو اور میت کے چچا و ان بارود جز المی تھی وہ اسلو جس کو ابھی و جس کو جدید میت کا جوش ہے آبا میت کی اصل آخ، اخوات اخوت یہ میت کے باپ کی اثر و با باپ کا جوس جز و ہی اور چچے جزو جذبی ہی میت کے دادے کیا جز دادے کی اولاد الگ ترتیب ابن کی موجودگی میں اب اصبانی بنے گا اب کی موجودگی میں بھائی اصبانی بنے گے بھائیوں کی موجودگی میں چچا اسباب نہیں بنے گے ٹھیک ہے دوسری قسم آساب بی گئی رہی وہ عورت ہے جو اپنے بھائی کی موجودگی میں آسبہ بنے وہ ذی فرض عورت جو اپنے بھائی کی موجودگی میں آسبا بنے ہر ذات سہم زی فرض عورت جو اپنے بھائی کی وجہ سے آسبا بن جائے یہ وہ عورتیں ہیں جن کا فرضی حصہ نصف اور سلوطان ہے بنس ایون کی موجودگی میں آسبا بنتی ہے ایمی اللہ بہنے اپنے بھائیوں کی موجودگی میں آسبا بنتی ہے اور وہ عورت جس کا فرضی حصہ نہیں وہ اپنے بھائی کی وجہ سے اسبا نہیں بنے گی چچا تو اسبا بن جائے گا کسی کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ آسبا نہیں بنے گی عصبہ مہا غیری آتابا مہا گئی وہ عورت جو دوسری عورت کی وجہ سے بی گہنی ہی میں کیا تھا عورت مرد کی وجہ سے اپنے بھائی کی وجہ سے اور مہا غیری ہی میں کیا ہے عورت دوسری عورت کی وجہ سے عصبہ بن جائے اج الحواس آسا یہ احواث بناس کی وجہ سے آسا بن جاتی ہے جی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا باب الجب حجب کا باب حجب کی دو قسمیں ہیں حجب ایرمان اور حجب نقصان, نقصان. حجب ہرمان اور حجب نقصان ہرمان کا معنی آپ کو پتہ ہے نقصان کمی حجب نقصان میں کیا ہوتا ہے حجب من سہ مل انہ مل حصہ زیادہ ملنا ہوتا ہے لیکن کسی دوسرے کی وجہ سے حصہ کم ہو جاتا ہے حجب نقصان میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرا آ کے اس کو چھٹی کروا دیتا ہے اس طرح ابن ابن البن اب جت کی موجودگی میں اینی اللہ بہن بھائیوں کی چھٹی ہو جاتی ہے یہ کیا ہوتا ہے اجب ہیرمان محروم ہو گئے نا بھائی سارے قسم کے جس جیب سے بھی ہوں اینی ہوں اللہ کی ہوں ہوں ایبن کی موجودگی میں کسی کو کچھ ملتا محروم ہو جاتے ہیں اور نقصان تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا سارا ہوتا ہے حجب ارمان اور حجب نقصان جو حجب نقصان ہے یہ کتنے افراد میں ہوتا ہے پانچ پانچ افراد میں حجب نقصان ہوتا ہے کون کون سے ز جوج اور زا زین ام اور بین ٹون ایون اور اختلی اب اختنی کتنے ہو گئے زج زوجہ. اوم بن تو آپ حجب نقصان اس کی دو صورتیں ایک تو جن, جن کا کبھی حجب اپنا حجب ارمان اس کی دو صورتیں ایک تو یہ کہ کبھی ان کا حجب ارمان ہوتا ہی نہیں وہ کبھی محروم مم. مم. مم. وہ چھ ہیں وہ کتنے ہیں کون کون سے زب زوج اور زوجہ. ایبن اپنا بنت اور زوجا بنت اور ابن اب اور, زوج اب اور ام یہ چھ اور دوسرا فریق جو کبھی محجوب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کبھی محجوب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا وہ کون کون سے ہیں جو کبھی محروم ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے دو اصول ہیں اس کے کتنے دو اصول ایک ہے القرب فل اکرب کا القرب قریب والے کی موجودگی میں دور والا محروم دوسرا قانون ہر وہ شخص میں شخص فو اللہ یا رسو محا وجود ادارے کا شخصی جیو میت کے ساتھ جڑتا ہے میت کے ساتھ جس کا تعلق جڑتا ہے کسی شخص کی وجہ سے اس واسطے کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوگا سیوا اولاد ام اولاد اوم ام کی موجودگی میں بھی وارث بنے گی اولاد اوم ام کی موجودگی میں بھی وارث بنے گی محجوب حاجب بن جاتا ہے محروم حاجب بن جاتا ہے اور محروم وہ بھی حاجب بن جاتا ہے حاجب نقصان اچھا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مخارج فروز کام یا نہیں کے مخارجے فروز مخارج فلوز میں ہم نے پڑھا تھا کہ کتاب اللہ میں مقرر کردہ اسے شیخ نصف ربو سمن سلط سلوسان و وقت نصب کا نصف روبو روبو کا نصف سمن سمن کا زیب ربو روبو کا زیب نصف سلوسان کا نصف سلوث سلوس کا نصف سلوس سلوس کا زیب سلوث اور سروس کا ڈبل دیر کیا ہوگا سروسان الگ تجریفی و تنصیب جب یہ اکیلے اکیلے آئے قانون نمبر ایک کسی مسئلے میں یہ اکیلے اکیلے آئے تو مسئلہ بنے گا اس کے ہم نام عدد سے قانون نمبر دو ایک فریق کے دو یا تین جمع ہو جائیں تو مسئلہ بنے گا بڑے عدد سے قانون نمبر تین نصف آ جائے فریق سانی کے ساتھ تو مسئلہ بنے گا چھ سے قانون نمبر چار روبو آ جائے فریق سانی کے ساتھ تو مسئلہ بنے گا بارہ سے نمبر پانچ سمن آئے فریق ثانی کے ساتھ تو مسئلہ بنے گا چوبیس یہ تو ایک پیریڈ کا سبق ہے جو ایک مہینے میں پڑھا ہے آگے بھی پڑھنا ہے یہ آگے ہی پڑھیں اچھا یہ جتنا ہم نے پڑھا ہے یہ سارے کل اچھی طرح یاد کرتے ہیں کیونکہ اب ہم نے آگے مسئلے حل کرنے ہیں تو یہ پچھلا یاد ہوگا اچھی طرح سے تو آپ کو مسئلہ حل کرنا آئے گا نمبر دو ایک عدد وائٹ بورڈ اور مارکر وہ یہاں پہ میسر کریں کہیں سے لوٹ کے لے ہیں